انسان کمیونیکیشن کے لیے ڈیفرنٹ چینلز کو استعمال کرتا ہے اور ہزار سالوں سے انسانی ہیومن ڈیولپمنٹ نے اس بات کو ریئلائز کیا اور ریگارڈ کیا کہ جو وربل چینل ہیں وہ یقیناً امپورٹنٹ ہیں جو ہم کہتے ہیں یا جو ہم لکھتے ہیں لیکن بیسڈ آن دا لا آف اٹریکشن یعنی کہ باڈی لینگویج جو سے ہم نان وربل كمیونكیشن بھی کہتے ہیں اس کی بنا پر ہم اپنی گفتگو کو اور بہتر انداز میں ڈسکرائب یا سمجھا سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی اتنی ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جتنے ہمارے الفاظ چاہے وہ ہم کہیں یا وہ ہم لکھیں 93 تھری 93, 93 فیصد جو گفتگو یا جو انفارمیشن کسی بھی سچویشن کے حوالے سے لوگ حاصل کرتے ہیں وہ نان بربلی ہوتی ہے نہ كہ وربلی یعنی کہ وہ باڈی لینگویج سے ظاہر ہوتی ہے نہ کہ الفاظوں سے تو جب بھی دیکھا یہ گیا ہے اس کی مثال اس طرح سے سمجھیے کہ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے بھلے وہ بھیک مانگنے والا ہو بظاہر اگر اس نے صرف پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا پھٹے پرانے کپڑے نہیں بھی پہنے لیکن اس کے الفاظ صرف اور صرف ایسے ہیں کہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ وہ بڑی قسم پرسی کے عالم میں ہے بہت غریب ہے بچارہ جب تک اس کے حال کو اس کی باڈی لینگویج کو اس کے الفاظ جسٹیفائی نہیں کریں گے اس کے الفاظ اس کی اس حالت کی عکس جو اس کی حالت ہے اس کو ظاہر نہیں کریں گے تب تک آپ کا ذہن آپ کا سب کانشیس یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ آیا یہ جو شخص اپنی غربت کا رونا سنا رہا ہے یہ سچ ہے یا نہیں ہے باڈی لینگویج نہ صرف آپ کو اضافی معلومات دیتی ہے دوسرے لوگوں کے بارے میں بلکہ یہ آپ کو بہت سے مختلف انفارمیشن معلومات بھی فراہم کرتی ہے لوگ دوران گفتگو وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جس چیز کے متعلق وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ صرف ان کی بات کو سن کر اتنا ہی سمجھیے اسے یوں سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی شخص آپ سے کوئی بات کر رہا ہے اور اس بات میں موجود کچھ ایسے سیکریٹس ہیں جو وہ آپ سے چھپانا چاہتا ہے تو بال یقین وہ ایسے الفاظ استعمال کرے گا کہ جس سے اس کا وہ سیکریٹ بھی چھپا رہے اور وہ آپ سے اپنی بات بھی شیئر کر جائے لیکن اگر آپ باڈی لینگویج کو جانتے اور سمجھتے ہوں گے تو یہ بہت مشکل ہوگا اس شخص کے لیے کہ وہ اپنے الفاظوں سے ہی صرف آپ کی جو سوچ ہے اس کو اثر انداز کر سکے اگر آپ باڈی لینگویج کے بارے میں جانتے ہوں گے تو یقیناً آپ یہ بات پہچان جائیں گے کہ اس کی جو گفتگو ہے جو وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح نہیں یا اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی پائی جاتی ہے اسی طریقے سے باڈی لینگویج پہ خاصا گفتگو کرنے کے بعد سب سے اہم چیز جو آپ کو بتانا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ تقریر کے لیے آئیں تو اپنے آپ کو اپنے انر سائٹ سے اندر سے مطمئن رکھیے۔ جب آپ اندر سے خود کو مطمئن رکھ کر دیگر تمام سوچوں کو اپنے ذہن سے نکال دیں گے تو یقیناً آپ جب لوگوں کے سامنے پریزنٹ ہوں گے حاضر ہوں گے تو آپ کی شخصیت کا جو ایک ویل well پریزنٹیشن ہونی چاہیے جو آپ کی شخصیت کی وہ لوگوں کے سامنے آ جائے گی باڈی لینگویج پہ خاصی گفتگو کرنے کے بعد اگر ہم اس کا لبِ لباب نکالیں اس سے پہلے ایک سے دو چیزیں مزید ایڈ کرنا چاہوں گا اضافہ آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ عموماً ہوتا یہ ہے جو لوگ ہو سکتا ہے آپ کی آڈینس میں موجود ہوں ان میں سے چند ایک باڈی لینگویج کے بارے میں بھی جانتے ہوں عموماً ریسرچز سے یہ معلوم چلتا ہے کہ دوران گفتگو اگر کوئی شخص اپنی ناک کو جاتا ہے اسکریچ کرتا ہے تو ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ ایسا کرنے والا شخص یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا اس بات میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے ممکن یہ بھی ہے کہ بھلے وہ شخص جو ناک کھجا رہا ہے دوران گفتگو اس کی ناک میں کوئی تکلیف ہو یا وہ نروس ہو عموماً جب لوگ نروس ہوتے ہیں تب بھی یہ کام کرتے ہیں لیکن نروسنیس کے لیے جو ہمیں ایک سمبل بتایا گیا ہے وہ یہ کہ دوران گفتگو اگر لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر انگلیوں میں اونگلیاں مسق کر کر کھڑے رہیں یا بیٹھ جائیں یا بیٹھے ہیں تو اس طرح کر کے ہاتھ ٹیبل پہ رکھ لیں تو اسے سیمبل آف نروسنیس سے تشبیح دی جاتی ہے باڈی لینگویج پر گفتگو کے بعد اگلا مرحلہ لوگوں کی توجہ اٹینشن گیٹ کرنا کسی کی اٹینشن خاص کر ایک مقرر کے لیے اپنی آڈینس کی اٹینشن اپنی آڈینس کو اپنے ساتھ رکھنا نہایت ہی ضروری ہے یہ لازم و ملزوم والی شرط ہے کہ یقیناً اگر آپ کی آڈینس کی جو اٹینشن ہے وہ آپ کی طرف نہیں تو بالیقین کہیں نہ کہیں آپ کی طرف سے خامی پائی جاتی ہے کہ یا تو آپ اپنے اس لیکچر کو اپنی تقریر کو اتنے مؤثر انداز میں دوسروں تک نہیں پہنچا پائے کہ لوگ آپ کی بات کو توجہ سے سنتے یا کہیں نہ کہیں آپ لیکنیس لیکنس آپ میں پائی جاتی ہے اس کا محاسبہ آپ کو خود کرنا ہوگا اٹینشن گیٹ کرنے کے لیے دیکھا یہ گیا ہے جو بہترین مقرر ہیں دنیا کے انہیں پڑھنے اور سننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں اور میں بھی اس کا کئی مرتبہ تجربہ کر چکا ہوں کہ جب آپ آڈینس میں ہوں اور آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ کی آڈینس آپ کے ساتھ نہیں یا آپ کو ویسا رسپانس نہیں مل رہا یا لوگوں کی توجہ ادھر ادھر بڑھ رہی ہے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ اچانک سے ایسے جملے استعمال کیجئے کہ لوگ کہیں پہ بھی مصروف ہوں وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں فار ایگزامپل اگر آپ کسی چیز کے بارے میں کوئی انفارمیشن دے رہے ہیں تو اگر آپ دوران تقریر یہ محسوس کریں گے لوگوں کی اٹینشن نہیں تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ انگریزی میں تقریر کر رہے ہیں یو نو واٹ اب اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ آپ کی ٹون کا بھی ہے جس پر ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے یہ جملہ سائیکولوجیکلی انسانی دماغ کو یا انسان کی توجہ آپ کی طرف لانے میں بہت مدد کرے گا اچانک سے جب آپ یہ جملہ ادا کریں گے یو نو واٹ تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ یا آپ کے آڈینس کا آپ کے سامعین کا سب کانشیس انہیں ایک دم اس طرف توجہ کرنے پر مبضول کرے گا کہ شاید سنو کہ کوئی بہت ہی توجہ کی بات تم سے کی جانے لگی ہے یا کوئی ایسی بات کہ جس کے بارے میں تمہیں معلوم نہ ہو اسے کہتے ہیں keen to گیٹ انفارمیشن keen to گیٹ انفارمیشن میں جب آپ اپنی آڈینس کو ڈال دیتے ہیں تو ایک مرتبہ پھر آپ ان کی اٹینشن کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اٹینشن گیٹ کرنا اپنی آڈینس کو اپنے ساتھ رکھنا نہایت ہی ضروری ہے اور کوشش یہ کیجئے کہ جب بھی اس سپیچ کر رہے ہوں تو آپ اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ آپ کی آڈینس آپ کے ساتھ فروم بگننگ ٹل اینڈ آپ کے ساتھ رہے آپ کے ساتھ آپ کی سپیچ میں آپ کی تقریر میں آپ کے لیکچر میں شامل رہے نہ کہ اور تقریر اتنی بھی زیادہ سست انداز میں نہ ہو کہ سننے والے اسے سن کر یا تو بور ہونے لگیں یا تھک جائیں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دوران گفتگو کچھ وقت کے لیے موضوع سے ہٹتے ہوئے یا موضوع میں رہتے ہوئے ہی یہ آپ کی اپنی انٹیلیجنس کے اوپر ہے آپ کوئی چھوٹی موٹی ایسی ہنسی کی بات ایسی مزاق کی بات کر دیجئے کہ جو لوگوں کو تھوڑا سا ہنسنے پر مجبور کر دے اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو یہ کہ انسانی دماغ کچھ وقت کے لیے ریلیکس حاصل کرے گا اور جیسے ہی وہ ریلیکسیشن انہیں مل جائے گی تو آپ دوبارہ انہیں اپنے ٹاپک پر لا سکتے ہیں اور وہ تر تازہ ہو کر پھر سے ایک مرتبہ آپ کی گفتگو سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے اسی طرح جب آپ اس کا دوسرا فائدہ یہ دیکھیں گے کہ جو لوگ آپ کے لیکچر میں آپ کے ساتھ شامل نہ ہوں گے یا جن کی اٹینشن ادھر ادھر ہوگی یا ہو رہی ہوگی وہ آل سڈن ایک دم اچانک سے جب اپنے ارد گرد کے ماحول میں لوگوں کو ہستہ پائیں گے تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی مزاحیہ یا بات کی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے تمام لوگ ہسے ہیں تو ہمیں بھی سننا چاہیے کہ اگلی مرتبہ ہمیں بھی ہنسنے کا موقع مل سکے ٹون جس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ آپ کی ٹون کیسی ہونی چاہیے یہ آپ کے الفاظوں کے ساتھ جسٹیفائی کرتی ہو آپ کے الفاظوں کے ساتھ ویری کرتی ہو کہ جیسے الفاظ آپ ادا کر رہے ہیں اس ہی طریقے کا اس ہی طریقے کی آپ کی ٹون بھی ہونی چاہیے جیسا کہ ہم نے اگزامپل دی اٹینشن گیٹ کرنے کے لیے یو نو واٹ تو اگر آپ لوگوں کو تعجب میں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ چاہیں تو اس ایک جملے کو کئی طریقوں سے بول کر کئی طریقوں سے لوگوں کی اٹینشن بھی لے سکتے ہیں اور انہیں کئی طریقوں سے اسے ایک جملے کو انٹرپریٹیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ نے تعجب میں ڈالنا ہے کسی کو دوران اسپیچ تو آپ کہہ سکتے ہیں you know اس جملے کو سننے کے بعد سامنے والا تعجب میں آئے گا کہ یقیناً ایسی کون سی بات ہے جو ہمیں بتائی جانے لگی ہے اور دوران گفتگو ہم عموماً اگر کسی ایسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوں کہ ہمیں معلوم ہو کہ سامنے والا اس بات سے آشنا ہے اس بات کو جانتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں ایز یو نو واٹ یو نو واٹ دس واٹ آپ جانتے ہی ہیں ایسا تو ہوتا رہتا ہے تو یہ آپ کی ٹون ہی ہے جو سامنے والے کو مزید مدد کرتی ہے آپ کی بات کو سمجھنے میں کہ آیا آپ اس سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے جتنا اچھا آواز میں اتار چڑھاؤ رکھیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی تقریر آپ کی اسپیچ مؤثر ہوگی اور جتنا الفاظوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ الفاظوں کی ادائیگی کریں گے اتنا ہی زیادہ یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا ٹون کب آواز اٹھانی ہے کب آواز بٹھانی ہے کس بات پر آپ کو انفسائز کرنا ہے کس بات کو آپ نے بہت ہی نرمی سے کہتے ہوئے چلے جانا ہے مثال دیتے ہوئے میں نے اپنی آواز میں جس طرح کا اتار چڑھاؤ کیا اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے انفسائز کے لفظ پر جس طریقے سے انفسائز کرا جتنی میں نے ش... آپ کو اس انفسائز ورڈ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس پر زور دیا اور میری ٹون اپ تھی یعنی کہ میری ٹون ہائی تھی اونچی تھی جس کا مقصد یہ ہے کہ میں اس بات کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ذرا غور سے سنیے یا سمجھئے اگلی چیز آپ کے پوسچرس آپ کے گیسچرس آپ کو ایک اچھا مقرر ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ بات معلوم ہو کہ آپ نے کہاں رکنا ہے اور کہاں نہیں رکنا کس بات پر آپ کو کیسے ریئیکشن دینا ہے اور کس بات پر آپ کو کیسے ریئیکٹ نہیں کرنا جب آپ اس پوسچر کو احسن اور بہتر انداز میں سمجھ لیں گے تو یقین جانیے پبلک اسپیچ کرنا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا شروع سے آخر تک کہ جب ہم شروع ہوئے کہ پبلک سپیکنگ کے لیے کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں ہمیں کس طرح پبلک سپیچ جو ہے وہ شروع کرنی چاہیے اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے اس کی تیاری کیسے کی جائے آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے آپ کی باڈی لینگویج میں کیا چیزیں موجود ہوں کیا چیزیں نا موجود ہوں آپ کے ہینڈ موومنگ بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں کسی بات کو سمجھانے کے لیے جب آپ دوران گفتگو اپنے ہاتھوں کو بھی اپنی بات کے حساب سے استعمال کرتے ہیں تو آدھی سے زیادہ بات آپ کے الفاظوں کے ساتھ ساتھ یا آپ کے الفاظوں کے ادا ہونے سے پہلے ہی آپ کے ہاتھوں کی موومینٹ کو ہاتھوں کی موومینٹ کی مدد سے سامنے والے کو سمجھا دیتے ہیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں اور در حقیقت آپ کی یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے تو ہم نے اس چیز کو بھی دیکھا لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اسپیچ تو کر لیں لیکن ہم بھول جایا کرتے ہیں کہ ہمیں آگے کیا کہنا ہے اس کے لیے میں نے اپنی نشست کے آغاز میں ہی آپ لوگوں سے ایک چیز عرض کی تھی کہ آپ اگر جس مضمون پر جس ٹاپک پر سپیچ کرنا چاہتے ہیں یا جا رہے ہیں اس کے چند اہم نکات کو پہلے ایک پیپر پر رکھ کر اپنے سامنے رکھ لیجئے اور اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہے تو اسے پڑھ کر کچھ پریکٹس کر لیجئے کچھ ریوائز کر لیجئے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ اس بھولنے والے فیکٹر کو بآسانی اوور کم کر سکیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ جب گفتگو شروع کریں گے اس کو پریکٹس کرنے کے بعد اس کی مشق کرنے کے بعد تو آپ دیکھیں گے کہ آٹومیٹکلی خود بخود آپ کے گفتگو میں ایک ایسا کانفیڈنس آ جائے گا کہ جب آپ خود اس تقریر کو اگر سنیں گے اس کے ریکارڈ ہونے کے بعد تو یقیناً تعجب کریں گے کہ آیا یہ اسپیچ میں نے ہی کی ہے یقیناً پبلک سپیکنگ بہت ہی زیادہ آسان چیز بھی نہیں لیکن بہت زیادہ مشکل بھی نہیں اگر آپ اس نشست میں بیان کردہ تمام اہم نکات کو غور سے سنیں اور سمجھیں اور اس کی پریکٹس بھی کریں گے تو یقیناً آپ کو اس کا فائدہ نظر بھی آئے گا اور اگر اس سے متعلق آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کے سوالات ہوں عشکلات ہوں تو بلا جھجھک آپ رابطہ کر کر حافظ محمد شارق سے اپنے سوالات نوٹ کروا سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا تسلی بخش جواب دیا جا سکے وسلام وما و معلینہ البلاغ المبین